تجوید ہوتی ہے کہ ماں خاف اللہ مکمن ولا امین ابو کے ضمیر کا مرجہ کون ہے اگر اللہ میں ربان ہے تو مسئلہ نے ما خافو الا مؤمنون نہیں ڈرتا اللہ سے مگر ایمان والا والا آمن ہو ان بے خوف ہوتا ہے اللہ کے اللہ منافق, منافق اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اور ممنا اگر اس کو تھپڑ ایمان سے کھوج پوچھنا ہو اگر منافق کرے کیا ہوگی بھائی ڈراؤ تو کیا ہوگا کزر کرو تو کیا ہے خیانت کرو تو کیا ہے کچھ بھی نہیں بات سمجھ گیا ہم ٹھیک ہے اگر پاپ کا زمر بار تالا ہے یہ مانا صحیح ہے لیکن ترجمہ الباب کے ساتھ جڑتا نہیں ہے اس نے علماء کہتے ہیں کہ خافو کا مرجہ نفاق ہے ماں خاطن نہیں ڈر نفاق سے مگر ایمان والا والا امین اللہ منافق اور امون نہیں رہا نفاق سے مگر منافق منافق تو نفاق سے کوئی ڈر نہیں ہے مومن کو نفاق سے ڈر ہے کیوں اس لیے کہ مومن تو نفاذ سے دور ہے منافق اس کے اندر ہے آپ نے پڑھا ہے نا حجی صاحب کہ مومن مسی جب گنا اس سے ہوتا ہے تو اسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچوں پہ مجھ،, مجھ،, مجھ،, مجھ پر گرتا ہے اور منافق ہو وہ جب گناہ کرتے ہے اسے محسوس مکھی آ گئی مکھھی نا پہ یوں کر دیا یوں کر دیا آ گئی تو کیا پروا اڑ گئی تو کیا پروا لیکن مومن وہی محسوس کرتا ہے جسے پہاڑ کے نیچے ہو اما یو حضر اسرارفات بات سمجھو علماء کرام یہ حض ضروری ہے اور حضرب تحقیق و تشدد دونوں ہے اور یہ حدفے آگ باغ خوفل المومن پر اور امام بخاری یہاں پہ دو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک یہ کہ مومن کو حت اعمال سے ڈر رکھنا چاہیے اسی طرح مومن کو چاہیے کہ یو حضر و اجتناب کرے من ال اسرار یا اللہ تا اسرار ہمیش کی کرنا اللہ تقاتل آپس میں لڑنے سے قتل و قتال سے ولسی اور نافرمانی سے بات سمجھ گئے ہو رہا میرے کرام سلحا محمد یعنی تحصر کہتے ہیں حفاظت اور ڈر الماسی سے ڈرنا چاہیے تقاتل سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اب توجہ کرو لما کا فرق ہے. بعض نسخوں میں الگ تقاتل ہے اور بعض نسخوں میں الگ نفاط ہے میرے پاس جو نسخہ عبید عبید نہیں دوسرے جو بخار ہے جو بخر کے ہیں جو ہر سندھی وال جو ہے میرے پاس مستقل کتاب ہے یہ کہیں نہیں ملتی ہے بخار دور جلدوں میں اور اس میں ہر شیر سندھی ستر بسر اوپر لے کے یہ تو اشاقوں کے پاس ہوتا ہے سمجھتا ہوں تو اس میں یہ لگا اس میں عبارت یہ ہے کہ اما یہ حضر اسرارے آنند نفاق تقاتل نہیں ہے ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ دو نسخے الگ تقاتل بھی ہے الفاق بھی ہے اشہر نسخہ تقاتل ہے اوفق نسخہ نفاق ہے ما شاء اللہ ابن حجر حضر گڑ ابن حجر کی بڑی اچھی بات ہے اشہر کیا ہے تقاتل ہے اوفق اوفق نفاق ہے اس لیے کہ آگے بھی نفاق کی مذمت ہو رہی ہے تو مانو اما حضر نصرا الفاق ولیسان اور وہ اجتناب کرنا چاہیے مسلمان کو نفاق کے ہمیش کی یا معصیت پر یا اب تک آتل آپس میں لڑنا جگڑنا ولیسان من غیر تحمت غیر تحمت کیا مانا ہے دیکھو مولانا صاحبہ اصرار اللماسیت یہ ہے کہ آپ گنا کرتے ہیں توبہ نہیں نکالتے اگر نکال تو میں نکالتی بھی تو اخلاص سے نہیں ہوتا ہے ہر شب کو فردہ آ کر کے اسدا کو بھائی توبہ ہے کل سے توبہ ہے یا جس طرح ہمارے او تو بتوبا او تو بتوبا اس لیے حدیث مسند احمد دوسری جلد کی ہے حتی عبداللہ ابن اللہ ابن عمر فرماتے ہیں سیاد ولا ویلن وہ لوگ تباؤ برباد ہو جائیں جو اپنے گناہ پہ اصرار کرتے ٹھیک ہے اسی طرح حدیث میں آتے صدیق اکبر ماں اسرا من استغفر ما ماں اسرا جس نے گنا کی بات استغفار پڑھ لیا ہے اس نے اصرار الزم نہیں کیا ہے ان دونوں میں فرق ہے ان دونوں میں فرق ہے یہ فرق نہیں ہوا تو کیا دیکھتا وکی کی بات ہے باسمج کی ہونا بھی ماں رحم دو روایتی ہیں تو صدیق فرماتے ماں رحم استفرا وہ استفرا بن الحقیقت و اخلاص اگر ایک انسان سے گناہ ہو گیا ہے اور خلوص سے توبہ نکال دیا ہے تو ما اثر اسرو وحر عطا ضمث اگر چر گنا ہو جائے لیکن سچی دل سے توبہ پڑے ٹھیک ہے اور حضرت عبد اللہ کی روایت اللہ نے یہاں بولن بولا تو ٹھیک ہے نا یہ وہ ہے جو کہ کیا ہو بھائی زبانی ہو کیا ہو زبانی عرفی عرفی توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ باح ٹھیک ہے نا بس سمجھ گئے مولانا صاحبہ اب اسرار اب تصویف ہے اور کہتے کسی عمل پہ مداومت گناہ پی مداومت ایک بہت بڑی مصیبت ہے گناہ پی مداومت مصیبت عظیبت. اس لیے کو علما کر یہ لکھا ہے کہ کبیر السرارت کبیرار کبیرت کفر یافرسی نشام کے عزیز رحم اللہ کا قول نقل کیا ہے اللہ منہا ونل سن تن فقت ہا ون الاجبہ امن ہا امن تہا ون الاجبہ فقت تہا الفرائض امن تہا ون الفرائز سنت کے معدے کی توحید کرنے یہ اس کو حقیق جاننا یہ واجب کو حقیر کرنے کا سبب ہے حقیر جاننے کا سبب ہے واجبات کو حقیر جاننا یہ فرائض کو حقیر جاننے کا سبب ہے فرائض کو حقیر جاننا کفر ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اور اس کی تفصیل میرے پاس ہے تفصیل نظم و درد تفصیل نظم و درد اعلی تفصیل صورت عال عمران ٹھیک ہے نا وہاں پہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے کہ مستحق کی توہین اور تحقیر باعث توہین سنت ہے تحقیر سنت باعث تاخیر واجب ہے تحقیر واجب باعث تاخیر فرض ہے تاخیر فرض باعث ختم ہے پھر انسان کفر کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس لیے بازی لگے میرا مستحب ہی تو کیا ہے مشتاح کرو گے تو سنت پر عمل کی توفیق ملے گی سنت کرو گے تو توفیق ملے گی واجب کرو گے تو فرض کی توفیق ملے گی تو یہاں بھی یہاں مسئلہ حل ہو گیا ہے وما من تقاتل بات سمجھ گئے ہو تقاتل اپس آپس میں جگڑا ہے اور گناہ ہے تعالیٰ سرو ہمیش کی نہیں کرتے علامہ فالو ہم اس ان الفاظ سے یعنی انف سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ معصیت کے ارتکاب سے کفر لازم نہیں ہوتا ہے لیکن معصیت کا وجود ایمان کے لیے مضر ہے تو مرجا پر رد ہوا کہ معصیت کا مضر ثابت ہوا اور معتضرے پہ رد ہوا خوارج پر کہ معصیت کا ارتکاب گناہ کے ارتکاب کفر سے آگے جا ہوئی اب دیکھیں یہ حدیث مبارک اب وما اسرار کے لیے بنیل ہے کہ نبی الخ سال تو اب آواز انل مرجا اب دیکھو یہاں پہ سراحتن والے دیو کہ میں نے اباوائل سے پوچھا مرجا کے بارے میں کیا مانا مرزا کے بارے میں کہ مرجا کی یعنی کا کیا قول ہے مرزا کا کیا نظریہ ہے اور محاشر لکھ دیا کہ مرجا کو مرجع کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ مرجا ارجا سے ہے اور ارجا تاخیر کو کہتے تو یہ میں عمل عامل ان ایمان ہے یہ بھی کہتے تصدیق فی عمل کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہ یہ کیا کہتے ہیں فقال حد عبداللہ کہتے ہیں کہ اپنے مسعود نے اواز ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سباب المسلم فصوف وقت تعلق کو فر مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کے ساتھ لڑنا کفر ہے آپ جو کرو بھائی مرجا کیا کہتے ہیں ایمان تصدیق کافی ہے تصدیق کے بعد معصیت سے ایمان کو نقصان نہیں پہنچتا اے حدیث رد ہے سباب المسلم فسق اگر گناہ سے نقصان نہیں پہنچتا تو نبی علیہ السلام نے کیوں فرما دیا ہے کہ سباب المسن فسکن ایمان کو نقصان پہنچتا ہے گناہ سے اگر تم کہتے ہو کہ الماسی لا تضرور تو تو وہاں کے تعلقر جو ہے تو معلوم ہوا کہ معاسیت سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے جس طرح تو آسی ایمان کو فائدہ ملتا ہے بات سمجھ گئے ہو یہ تو مرزا پیرز ہو گیا لیکن تم وہ تمہارا وہ یاد ہے نا فرمن متر وقام تعطل میزا بارش سے باگتے تھے کان پہنچ کے برنالے کے نیچے ٹھیک ہے مرجا پہ تو رد ہو گیا وہ کتال و کفر کتال کیا ہے گناہ کبیرہ ہے ہم نے بھی پائے اس کو دیا ہے تو متضر و قوارج نے بنگڑا ڈال دیا ہے کیا کر دیا بنگڑا ڈال دیا کہ ہاں ساری گل نکلائی ساری گل نکلائی ساری گل نکلائی اس کا جواب یہ ہے کہ تم کفر کو جانتے ہو پابو کفرنگ دونوں کفرن تمہاری ماں تو در مر گئی ہے اس لیے کہ ایک کفر اکبر ہے ایک کفری اصغر ہے تو قتال کفرن سی کفر ثابت نہیں ہوتا اگر تم کہتے توجہ کرو الزامی جواب اگر تم کہتے ہو کہ قتال کفر ہے تو یہ قتال کون سے یہ قتال گنا کے بیرا ہے نا فسق بھی تو گناہ کے بیرا ہے تو بھی پاک نے فرمایا ہے کہ سب سباب المسلم فسکن گالی دینا بھی گناہ کے بیان تو فسق فرمایا اور قتال کو کفر فرمایا تو تمہاری ماں مر گئی ہے تمہارا کام نہیں بنتا ہے کہ تم کو گناہ سے کبیر خریدان آتا ہے اب سمجھ گئے ہو؟ اگر تم کہتے ہو تو سباب تو بھی کیا ہے کبیرا ہے اس کو تو حضرت نے فصا ہے اب بات سمجھ گئے ہو تو قتال و کفر اب دیکھو سباب فسق ہے تو اگر تم کہو کہ اگزامی جواب ہے توجہ جو کرو توجہ کرو ہم تو الگزامی جواب دے دیا ہے لیکن میں تو بڑے بڑے مول بھی ہیں وہ تو یہاں ہیں نہیں اس لیے ہم زندہ آزاد چلتے ہیں نا اگر یہاں ہوتے تو ہم ایک بات بھی آگے نہ چلا سکتے تو کہتے کہ فصف بھی تو کفر حینا ہماس الفاصین ففا سفان امرہ سمجھ گئے نا تو ہم یہاں کہتے ہیں بابا ایک فصف بانے سنت ہے ٹھیک ہے نا اور ایک فصف خوارج کا ہے خوارش کہتے فصم بمانے کفر ہے ہم کہتے فصم بانے فروج انس کو کہتے کس کو تو گوئے خروج ان نمل کو میں ایک فصل فاس میں ہوں دے نہ کہ آپس میں اشنا کرو وہ صفا کو کیا مانا سے نکلتا ہے قوت سے نکلتا ہے الفت سے نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماننے سے نکلتا ہے یعنی کو چھوڑتا ہے اچھا اب یہ سوال ہے جب سے بات گناہ کبیرہ ہے اس کو فطر کا اور جو ہے یہ بھی گناہ کفر کیوں کہا ہم کہتے ہیں کہ وہ کتال کفروں سے مقصود تغلیز کفر ہے نہ کہ اس بات کفر کیا ہے تغنی قطار کی طرف اشارہ ہے اس بات کفر کی, کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ گوئے کی سباب بھی تو گنا ہے لیکن کتاب السباب سے بڑھ کر گنا ہے تو مقصود کیا ہے تغلیز القتال کہ مقصود اس بات ال اسبات الخرجن عمار بات سمجھ کے ہو دوسرا جواب یہ ہے کہ کتال کفر سباب المسلم کس ہے یہاں فسوقن ہے اور کتاب کفر ہے اب ہم کہتے ہیں وہ کتالو کفر اور اس مسلمان کا مارنا کفر ہے اب دیکھو کس نسبت سے مارنا کفر ہے اگر کسی نے مسلمان کو ایمان کی خاطر مارا ہے تو ہے نا اس میں کیا لے گیا بات نہیں سمجھ اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا ہے ایمان کی نسبت سے تو کون رہتا ہے و کفر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو فسق جو ہے یہ کفر سے ادنا ہے تو سباب المسلم سکون ہے اگر یہ فسق پر دائب ہو گیا ہے فسق پر دائر ہو گیا ہے دائر ہو گیا ہے تو دو ان کے میرا ہے تو فتع کفر اس لیے کہ مسلمان کے قتل کو اس نے گنا نہیں فقط استحل قتل ہو امن استحل الحرام کو کافر ما سمجھ گئے ہو مولانا صاحبہ تو قتال و کفر اس نسبت ہے تیسرے چوتھے جواب یہ ہے کہ قتال و کفر یعنی وہ کتالفر وکالمل امل امال کا فرا اور مسلمان کا مارنا کافروں کے امال میں سے ایک عمل ہے اس لیے کہ مسلمان کو مارنا کافروں کا کام ہے مسلمان کو مارنا مسلمان کا کام نہیں ہے تو وہ کے وقتال فعل من اعمال فصرا اب ان شاء الله وصلنا خالص اگے جاؤ چاوا تو یہ دیکھو امام بخاری رحم اللہ کی بڑی عجیب بات ہے امام بخاری کا علم بہت عجیب ہے یہ ترجمہ تو حدیث کا کس سے کہاں سے رمضان کے ساتھ ہیں اب دیکھو مولانا صاحبہ آپ نے پہلے کیا کہا تھا اما حضر مثر تقاطیا دیکھو گناہ سے بچنا چاہیے اجتناب چاہیے کیوں? اتنا چاہیے کبھی کبھی گناہ جو ہے نا ارتقابی گناہ یہ خیر کے لیے دروازہ یعنی خیر کے لیے مانے بنتا ہے توجہ مولانا گناہ کے ارتکاب خیر کے لیے مانے بنتا ہے تو مرجا پر رد ہوا کہ گناہ سے ایمان کو ضرور ملتا ہے توجہ مولانا صاحبہ ٹھیک ہے مرجا پر رد ہوا کہ گناہ سے گنا سے ایمان کو نقصان ملتا ہے پچھلے سواب کر لسل قطر ہوا تو گنا سے نقصان ملتا ہے ٹھیک ہے جب مرجیحاد کی ماں مر گئی تو ہم اب سوال کو کہتے ہیں کہ تلاحی تھی آپ نے نہیں کہا گنا کراف سے خاصری بھی نہیں ہوتے تو دونوں پہ رد ہو گیا اب توجہ کرو پڑھو نبی علیہ السلام تو القدر توجہ خبر دیتے تھے کرام کو بین من المسلمین تو تنازع مناظرہ شروع کیا تھا تو عدم مسلمانوں سے تلاحا تنازع نظام موجود ہے اب المسلمین بھی ہے سبحان اللہ اچھا فقال حضرت نے فرمائی نہیں خراج لہت القدر میں تو گھر سے آ کے تمہیں لہۃ القدر کی تعین کے بارے میں بتاؤں لیکن بات یہ کہ تلا فلان و فلان فلاں فلاں کے اپس میں نظام تھی فاروقیات محتضلا کہ فروفیات لہلۃ القدری ناز محت کہتے ہیں فروفیات کیا ہوا القدر القدری ختم وہ ہے ہم کہتے ہیں فروفیات سے تعین رفع ہے ذات نہیں رفع ذات لہلۃ القدر تو موجود ہے تعین کیا ہو گیا تئین کا رفع ہو گیا ہے تو کہتے فروفیات سے لہ القدر قدر ہم کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام آئے کس لیے تھے آئے تھے ہوگی کہ ہو ہم کہتے لیت القدر کی تعینہ فرماتے ہیں تعین خود فرماتی وسان یقن خیر القم اور امید ہے کہ تعین اس دن اس رات کا اٹھنا تمہارے لیے بہتری ہے کیوں فیاض فیاض صاحب اگر لے قدر کے تعین یعنی متلاشی ہوگا تو پورے رمضان میں متلاشی ہوگا اللہ علیہ مسلم پورے سال میں متلاشی اگر رات متعینی ہی ہو یکم رمضان ہے یا دو ہے یا اکیس سے یا تیئیس سے یا ستائیس سے یا انتیس سے تو پورے سال لوگ آرام کریں گے نیند کریں گے ستائیسویں رات جو ہے نا شام سے لے کر صبح تک روئیں گے تو بھی نکالیں گے تو زندہ آباد بکڑی جائیں گے تو کیا مصیبتیں اعمال بھی پھیلے گی اس لیے فرمایا تعین کا رب ہونا تو مان لیا پیدا ہے کہ ذوق اور شوق اعمال پیدا ہو جائے گا آف صبح سے خام بہت لم مر گئی وہ تو کہتے ہیں کہ ذات کی رف ہو گئی جب ذات کی رف ہوگی تو التمیسو کیا مانا جب ہے نہیں تو کا کرو یہ تو گپستان ہے کہ نہیں دی. اور تشریف لائے وہ کہتا ہے کہ فیاض تو مدرسے سے نکل گیا ہے نا بھائی فیاض تو مدرسے سے جی چلا گیا ہے صبح آٹھ بجے گیا ہے لاش کرو کمروں میں تو تم طلبہ کہیں گے کہ متفر صاحب کیا کہہ رہا ہے ابھی کہتا ہے کہ صبح آٹھ بجے کہتے میں تلاش کرو وہ تو ہے نہیں تو کس چیز کی تلاش کریں بھائی تالاش ذات ہوتی ہے تو فاروقیات سے ذات کا رفا نہیں ہے اگر ذات کا رفا ہو تو, تو کس کے لیے فرمایا ہے تو کا رفا ہے ذات موجود ہے التمسو سبھی سوال خام وہ تاپ والے راتوں میں تالاش کرو جی Ваш. <laughs>